رانا مختار موردن کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف موضوعان پارا زمنگ دکان پتہ اعت اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وربنا وربنا وربنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا ونبينا محمدن عبده ورسوله ہر سلو بلحق بشیر و نزیر ودا ہی بےزنی وسیجم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 نبی سلو وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان الله صدق الله العظيم وصدق النبي الامي الكريم اللہ صلہ سید و ومولانا محمد و بارق وسلیم سم سلح علئی وہ اس کا آواز کم کر دیں مخدوم من شیخ الحدیث سے و تفصیر مولانا عبدالسلام صاحب معزز علماء گرام اور سامعین گرامی قادر تہار پہ دونوں پروگراموں کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت و شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت و عظمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کچھ گفتگو میں کل واکنٹ میں کر چکا ہوں شہادت و عظمت کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس پروگرام اور اس اجتماع میں کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرا یہ ارادہ تب پورا ہوگا جب میرا رب اور میرا داتا مجھے اس کی توفیق دے گا لیکن اس سے پہلے ایک غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں عوام و خواص یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو جو عظمتیں اور عزتیں اور رفاتیں اور مقام ملا ہے یہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین کی وجہ سے ملا ہے یہ بات الف سے لے کے یہ تک اور سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک غلط ہے محرم کا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظیم تھا حتیٰ کے مشرقین مکہ جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے وہ بھی محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں جنگ بند کر دیتے تھے ماں بیٹھے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے ان سے اس روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ حضرت موسا کلیم اللہ کو فرون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا تو وہ دن 10 محرم کا تھا ہم اس نعمت پر بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں معلوم ہوا کہ دس محرم کا دن یہود کے نزدیک بھی قابل عظمت آپ نے <تصفيق> فرمایا جتنا تعلق یہودیوں کا حضرت موسا سے ہے اس سے کہیں بڑھ کے تعلق ہم مسلمانوں کا ہے اگلے سال ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھیں گے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے دس محرم کا روزہ ضروری تھا رمضان کی فرضیت کے بعد اس کا درجہ استحباب کا ہو گیا استحبابی مستحب ہے رکھ لیں تو بہتر نہ رکھیں تو گناہ کو لیں یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے کی یکم تاریخ کو حضرت سید نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عن ہو شہید ہو گئے اور اس مہینے کی دس تاریخ کو کربلات کے صحراؤں میں نواس رسول اور جگر گوشہ بطول اور راکبر بردوش رسول حضرت سید نہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اپنے کمبے کے کثیر افراد کے ساتھ جامع شہادت نوش کر ان دونوں کی شہادتوں کی وجہ سے محرم کو عظمت حضرت سید نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں دو تین باتیں کہوں گا تو پرانی سی لیکن اسے شاید رنگ تھوڑا سا نیا دے دوں پورے انبیاء کے زمرہ میں اور انبیاء کے مقدس گروہ میں یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ انفرادی خصوصیت صرف آمنا کے لال کو حاصل ہے کہ میرے نبی کو حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا ربنا وباس فیم رسولن اے ہمارے پالن ہار اے ہماری نشو و نما کرنے والے مولا یہ تیرا ایک سادہ سا گھر اور کوٹھا ہم نے تعمیر کر دی ہے لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے اور گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں سے اور مکان اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے گھر تیرا میں نے بنا دیا ہے آباد کرنے والا محمد تم بھیج دے جھولی پھیلا کے حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں میرے نبی کو سے؟ اللہ چونکہ اس علاقے میں علماء بہت زیادہ جلسوں میں آ جاتے ہیں طلبہ بھی بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں پہ آپ نے غور کیا کہتے ہیں وبا فیم رسولن لفظ ایسا بولا جس میں عظمت کا مینا پیدا ہوا نون تنوین کا تعظیم کے لیے وباس رسولا رسولن مولا پہلے کہتا رہا میں مانتا رہا تو حکم دیتا رہا میں تسلیم کرتا رہا پہلے باری تھی تیری نے کہا گھر چھوڑ دے میں نے کہا لبئی توں نے کہا ماں باپ کو چھوڑ دے میں نے کہا حاضر ہوں نے کہا جان آگ کے حوالے کر دے میں نے کہا جیسے تیری مرضی تھی نے کہا وطن چھوڑ دے میں نے کہا میں حاضر ہوں نے کہا اکلوتے بیٹے کو دودھ پیتے کو بے آبان جنگل میں چھوڑ کے چلا میں نے کہا حاضر ہوں نے کہا ساتھ دوڑنے والے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دے میں نے کہا میں حاضر ہوں پہلے کہتا رہا میں مانتا رہا ہوں واری آئی میری اور میں اپنے امتحانوں کا انعام لینا چاہتا ہوں نے خود نہیں کہا کہ بز طلاح ابراہیم رب ہُو بے میں نے امتحانوں میں سرخروئی حاصل کی سو میں سے سو نمبر لے کے باس ہوتا رہا کامیاب ہوتا رہا وہ جو تُو نے مجھے آزمائش کی بھٹھیوں میں ڈالا امتحان کے مراحل سے گزارا اور مشکل ترین امتحانوں میں میں کامیاب ہوتا رہا اب میں انعام مانگنے لگا ہوں میں کوئی معمولی شے مانگنی ہے جمعا. اتنے انعاموں کے بعد میں نے کوئی معمولی چیز مانگنی ہے وباس فیہم رسولن میں بھی تجھ سے وہ مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں ہے ایک جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک, ہی ایک میں تجھ سے عام رسول کا سوالی نہیں ہوں عام رسول تو پہلے بھی ہوئے میرے بعد بھی ہوتے رہیں گے وب آسم رسول میں تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جو صرف حسین نہ ہو حسینوں میں آسن ہو جو صرف جمیل نہ ہو جمیلوں میں اجمل ہو جو صرف کامل نہ ہو کاملوں میں اکمل ہو جو صرف شریف نہ ہو شریفوں میں اشرف ہو میں تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہو کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو تبلے تو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے میں تجھ سے ایک ایسا نبی مانگنے لگا ہوں اپنے پاؤں کے تلوے جس زمین پہ ٹکا دے گا تو اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے گا لاؤ کسی مو بے ہاجل بلا دے ون مولا میں سے ایک ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جس جیسا نہ پہلے ہوا جس جیسا نہ اس کے بعد ہوگا میں سے ایسا حسین جمیل نبی مانگنے لگا ہوں میں سے ایسا حسین اور جمیل نبی مانگنے لگا ہوں کہ کسے ماں یہ سونا نہیں جڑے سونا نہیں جنیا جی اپنی مرضی مطابق نفاست میں قربان محمد نے بس انتہا کرے بڑی ریج دسویر کٹی حسین جمیلوں کا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دتا میں ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں کیا ہے ایک ہے وہ صاحب قرآن بھی ہو وہ صاحب معراج بھی ہو وہ صاحب کوثر بھی ہو مقام محمود کا دولا بھی ہو مقام محمود کا دولا بھی ہو صاحب قرآن بھی ہو رحمت اللہ بھی ہو شفیع المزنبین بھی ہو امام العبیا بھی ہو خاطم النبی بھی ہو ساری کائنات کا آکا ہو پہلوں پچھلوں کا فخر بھی ہو پہلوں پچھلوں کا سردار بھی ہو سب سے اونچا ہو بر ہو بالا قدر ہو سب سے اونچا ہو سب سے بہتر ہو عظمتوں والا ہو میں تجربہ ایسا نبی مانگنے لگا ہوں اگلی بات کہ میرے موضوع سے متعلق نہیں لیکن بعض اوقات موضوع سے بات متعلق نہیں ہوتی اس موقع پہ کر دی جائے کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی پتہ نہیں یہاں کیسے کیسے دوست ہمیں سننے آئیں گے آئے ہوئے ہوں گے ایسے بھی آئے ہوئے ہوں گے جن کو لوگوں نے کہا گا انہوں نے نیڑے نہیں جانا وہ نبی نو نہیں مندے نبی نو نہیں مندے کننو ہاتھ لاؤ کتنے ٹرے ہو کتنے توڑے ہو وہ گستاخ رسول ہیں بے ادب ہیں پھر وہ لوگ ہمیں سننے کے لیے آ ہوں گے میرے ایک جملے سے پتہ نہیں ان کی کایا پلٹ جائے <سؤال> <سؤال> میرے ایک جملے سے اللہ کرے ان کی کایا پلٹ جائے اوئے <سؤال> <سؤال> میرے دوستوں دیوبندیوں اور بریلویوں یہاں پہ نوجوان آئے ہو تو میری اس بات کو تعصب سے ہٹ کے میری اس بات کو سننا حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا اتنی اونچی شانوں والا پیغمبر اتنے اونچے مقام والا پیغمبر اتنی عظمتوں والا پیغمبر اتنی عزتوں والا پیغمبر اتنی رفعتوں والا پیغمبر صاحب قرآن پیغمبر صاحب مقام محمود پیغمبر صاحب کوثر پیغمبر اتنا اونچا پیغمبر اتنا اعلیٰ پیغمبر برتر پیغمبر نبی المبیا امام المبیاں خاتم المبیاں مولا اتنی شانوں والا عظمتوں والا مرتبوں والا مولا ایسا پیغمبر گنوں میں سے نہ بھیجنا ورنہ فخر جن کریں گے جن کہیں گے عظمتوں والا نبی بھائی ہم میں سے آیا ہے مولا وہ نبی نوریوں میں سے فرشتوں میں سے نہ بھیجنا ورنہ فخر نوری کریں گے وہ کہیں گے عظمتوں والا نبی ہم میں سے آیا ہے ببا فیہم رسولم منہم وہ انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرے تاکہ فخر بھی کون کرے بشر فخر کرے کہ وہ اونچا نبی ہم میں سے تھا وہ عظمتوں والا نبی ہم میں سے تھا وہ بڑھائیوں والا نبی ہم میں سے تھا وہ عزتوں والا نبی ہم میں سے تھا فیہم رسولم منهم انہیں میں سے بھیجنا, مين بھیجنا مين کسی کا بیٹا ہو کسی کا پوتا ہو, دارا ہو دارا دارا کسی کا باپ دارا دارا ہو کسی کا بھتیجا ہو کسی کا بھانجا ہو کسی کا داماد ہو کسی کا سسر ہو کسی کا خامد ہو کسی کا نانا ہو کسی کا نانا ہو ان ہی میں سے بھیجنا ان ہی میں سے بھیجنا اوپر دیکھو تو عبد اللہ بشر اوپر دیکھو تو عبد المطلب بشر اوپر دیکھو تو آمنا بشر اوپر دیکھو تو ہاشم بشر ادھر آ جائیے نبی پاک کا ایک چچا ہے ابو لہب بشر ابو طالب بشر حمزہ بشر عباس بشر ادھر تو آؤ ذرا نبی پاک کی پھوپھی سفیہ بشر ذرا ادھر تو آئیے نبی پاک کے سسر ابو بکر بشر عمر بشر ابو سفیان بشر ذرا ادھر تو آئیے نبی پاک کے داماد عثمان بشر ابو العص بشر حیدر کرار بشر ذرا ادھر تو آئیے نبی پاک کی بیویاں آشا بشر خدیجہ بشر حفصہ بشر سودا بشر میمونہ بشر زینب بشر جو بشر ادھر تو آئیے جس کی بیٹی زینب بشر امے کلسوم بشر رقیہ بشر فاطمہ بشر بیٹا قاسم بشر عبداللہ بشر ابراہیم بشر ذرا ادھر تو آئیے جس کے نواز حسن بشر حسین بشر زینب بشر امی کلسوم بشر امامہ بشر علی زینبی بشر اور لوگوں حسن عبدال کے لوگوں جس کے اوپر بھی بشریت ہو جس کے نیچے بھی بشریت ہو جس کے دائیں بھی بشریت ہو جس کے بائیں بھی بشریت ہو جس کے, بھی ہو، جس کے آگے بھی بشریت ہو جس کے پیچھے بھی بشریت ہو جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا दिदा! وہ خود بھی کیا ہوگا दिदा! اگر آمنہ بشر ہے اگر عبداللہ اللہ بشر ہے تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا محمد بشر کون ہوگا بشر, بشر ہوگا اگر آشا بشر ہے تو آشا سے شادی کرنے والا محمد بشر, بشر, بشر ہوگا اگر حفصہ بشر ہے افسا سے نکاح کرنے والا محمد کیا ہوگا بشر, بشر, بشر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھولی اٹھا کے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے میرے نبی کو رب سے مانگا تھا دعائیں کی تھی التجائے کی تھی درخواستیں کی تھی امبیا کی مقدس جماعت میں امبیا کے مقدس گروہ میں یہ شرف ہو اور یہ عظمت صرف میرے نبی کو حاصل ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ نے جھولی پھیلا کے میرے رب سے مانگا تھا اور صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف صرف عمر کو حاصل ہے پہنچ گیا ہو امبیا کی جماعت میں یہ شرف صرف میرے نبی کو حاصل ہے جسے ابراہیم پیغمبر نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا اور صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف فاروق اعظم کو حاصل ہے جسے آمنا کے لال نے تحجد کے تائم رب کے سامنے رو رو کے عمر کو مانگا تھا اللہ عزل اسلام ابن رب مولا مولاج جی اسلام نو عزت دینا چاہنا مولا جو اسلام نو عظمتاں دینا چاہنا مولا جو اسلام نو بلندیاں دینا چاہنا مولا جو اسلام کو قوت دینا چاہتا ہے مولا جو اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے تو مولا خطاب کا بیٹا عمر دے دے کون مانگ رہا ہے شاباش شاباش کون مانگنے لگے ہیں <تصفح> نبی پاک مانگنے لگے ہیں مولا مولا مجھے عمر دے دے عمر دے دے اللہ عیز اسلام بے عمر ربن الخطاب اگر علماء اور طلبا مجھے اجازت دیں تو میں ذرا پنجابی میں اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں مانا کرنا چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا مولاج اسلام دی گدی چلانا مولا مولاج اسلام دی گدی چلانا چلنا, گدی چلانا چلانا چلانا چلانا چلنا عمر دے دے تھوڑا سا منفی رنگ رکھ لوں منفی رنگ نہ رکھا جائے تو ذرا نکھرتی نہیں عمر کی عظمت نکھرے گی نہیں مولا صدیقی اکبر مسلمان ہو چکا ہے اسلام دی گڈی نہیں دی مولا عثمان دامن اسلام میں آ گئے ہیں اسلام دی گڈی نہیں چل دی مولا طلح و زبیر آ گئے اسلام دی گڈی نہیں چل دی ساد نے ابھی وکاس آ گئے اسلام کی گڈی نہیں چل دی چند دن پہلے امیر حمزہ آ ہیں اسلام کی گڈی نہیں چل دی حیدر کرار آ گئے ہیں حیدر کرار آ ہیں علی المرتہ آ ہیں اسلام دی گڈی نہیں چور دی مولا جو اسلام کی گڈی چلانا چاہنا خطاب دا پتر عمر دے دے کس نے مانگی ہیں دعائیں بولو کس نے مانگی ہیں دعائیں بس میرے نبی نے دعا مانگی میرے نبی کی دعا عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پہنچا حضرت ابراہیم کی دعا بھی قبول ہوئی تھی میرے نبی کی دعا بھی خلیل اللہ کی دعا بھی قبول ہو گئی حبیب اللہ کی دعا بھی بولو خلیل اللہ کی دعا بھی قبول ہو گئی حبیب اللہ کی دعا بھی قبول ہو گئی لیکن دونوں کی دعاؤں میں فرق یہ ہے خلیل اللہ کو اپنی دعا کا نتیجہ دیکھنا نصیب نہ ہوا اور حبیب اللہ کو میرے رب نے دوسرے دن نتیجہ بھی دکھا دیا خلیل اللہ نے نتیجہ نہیں دیکھا میرے نبی ان کی زندگی میں نہیں آئے اور جب حبیب اللہ نے دعا مانگنی شروع کی ہے دوسرے دن عمر میرے نبی کی دعا بن کے آگ پہنچا سارے میں آیا ہے چالیس آدمی بیٹھے ہوئے کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آیا ہے چالیس آدمیوں نے دار ارکم میں نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت عمر کے اسلام پر نعرہ لگا اللہ اکبر دار ارکم میں نعرہ لگا ہے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے بعض کتابوں نے اس کو نقل کیا کہ انہوں نے نعرہ لگایا مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اوپر سے جبریل اترا جبریل آسمانوں سے اترا اور اتر کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ نعرہ جو دارے ارکم میں لگا ہے آج آرش پہ بھی یہی نعرہ لگا ہے اللہ لگا اللہ اللہ آج ارش پہ بھی یہ نعرہ لگا ہے اور فشتوں نے نعرہ لگا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کیا نعرہ لگا ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اکبر اسی لیے تو امیر شریعت نے کہا تھا اللہ اللہ اللہ میرا نام ان کے نام پہ رکھا گیا تھا میرے والد صاحب نے میرا نام ان کے نام پہ رکھا تھا محبت کی وجہ سے اور مولانا اشرف علی تھانوی جو صحیح معنی میں حکیم الامت تھے رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے عطا اللہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں عطا اللہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں امیر شریعت دیا گلاں کتاباں نہیں لب دیا اللہ <سؤال> بھی کسمیں نہیں لب کتابیں کھول ماریے نہیں ملیں گی امیر شریعت کی باتیں کتابوں میں صدری نسخے ہیں الائی ہیں کیا بیٹھے ہیں سارے ختم نبوت کی تحریک چلی ہوئی ہے اور بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں تو جس دس کیانی جو تھا یہ تھوڑا سا شین تھا <سؤال> جسٹس جس کی جو تھا تھوڑا تھا سین تھا شاہ جی کا دوست تھا یہ بھی آنٹ اس دفتر میں تو اس نے چھیڑا شاہ جی کو کیا لگا شاہ جی سی سید ہو شاہ جی نے فرمایا ہاں سید ہوں تو جسٹس جس کہتا ہے حضرت علی آپ کے والد ہیں باپ ہے شاہ جی نے فرمایا ہاں ہاں حضرت علی میرے والد ہیں آشا صدیقہ آپ کی ماں ہے شاہ جی نے فرمایا ہاں میں مومن ہوں اور آشا میری ماں ہے تو جسٹس کیانی کہنے لگا جب حضرت علی اور عائشہ آپس میں لڑ پڑے تھے اگر آپ اس وقت ہوتے باپ کے ساتھ ہوتے کہ ماں کے ساتھ سوال تو بڑا عجیب تھا آپ کس کا ساتھ دیتے باپ کا یا ماں کا ایک طرف باپ تھا دوسری طرف بولو دوسری طرف ماں تھی ساتھ بریلوی عالم آلے بیٹھے تھے شاہ جی نے کہا دیو جی جواب کرو متمائن جسٹس کی یعنی کہ ہم اس وقت ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے اس بریلوی عالم نے وہی اگلے ہوئے لک جو ہم ہمیشہ دیتے رہتے ہیں اسی نے اس کو چبانے کی کوشش کی کہنے لگا باپ اور ماں آپس میں لڑ پڑیں فرما بردار پتر دی اے زیب نہیں دینا بھائی وہ ٹانگ اڑان بھائی باپ سچا ہے یا سچا ہے فرما بردار بیٹوں کا کیا کام ہے کہ وہ باپ اور ماں کی لڑائی میں تانگ لڑا رہیں بھئی کون ان میں سچا ہے اور کون ان میں جھوٹا ہے جسٹس کیانی کہنے لگا شاہ جی کوئی گل بنی نہیں یہ بات کوئی بنی نہیں ہے شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا سبحان اللہ میں اس وقت ہوتا تو جنگ میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا چائے ان میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا جسٹس کیانی نے کہا بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنگ تھی ہو گئی آپ کیسے جنگ کو روکتے اب ذرا روکنے کا طریقہ دیکھیے خدا کے لیے ذرا توجہ کرنا اور شاہ جی کا ذوق دیکھنا شاہ جی نے فرمایا میں اپنے والد کا بازو پکڑ لیتا میں اپنے والد کا بازو پکڑ لیتا اور پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا آہ! فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا اور میرا باپ اگر پھر بھی نہ رکتا تو میں کہتا فرما بردار پترا دا کام نہیں ہوندہ ماں نہ لڑنا آہ! جتھے سی جسٹر کے آنی اتھے ہی رہ گیا شاہ جی کی باتیں تو بتا الائی ہوتی ہیں نا اتائیں لائی ہوتی ہیں کسی شین نے چھیڑ دیا تھا شاہ جی کو شاہ جی جہے لوگ مرزا ہوں یہ یا دیوبندیاں ہوندے نے یا غیر مقلدوں ہوندے نے سڈے شین بیچو نہیں سمجھ گیا سمجھ گیا نہ بے وچوں نہ شین وچوں ہم میں سے تو کبھی کوئی مرزا ہی نہیں ہوا اے بندے تندے نے بڑا مزاق ہوا ہاسہ پہ گیا یہ مجھے اس بندے نے سنائی جو اس محفل میں موجود تھا سمارا آہ سمارا آہ سمارا وہ پولیس میں تھا انسپیکٹر اور سیکورٹی کر رہا تھا ساری میٹنگ کی نیادی اس کا نام تھا غلام محمد اس نے مجھے گفتگو سنائی کہ ہاسہ پہ گیا اور لوگ ہنسنے لگ گئے شاہ جی یہ تو, تو مردائی نہیں ہوا تھوڑی دیر شاہ چپ کر کے اس شین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بچوں دودھ بچو دو دے فٹتے ہونے کدی موتر بھی فٹے جتنے آئی ماں مر گئی شاہ جی کی باتیں تو اتائیں الائی ہوتی ہے نا حضرت عمر کے بارے میں ان کی دو باتیں آپ کو سناؤں گا جو شاہ جی کہا کرتے تھے اور شاہ جی کے مرید نے مجھے وہ دونوں باتیں سنائی تھی ہمارے سرگودا میں رہتا تھا شاہ جی سے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی حضرت علی میں اور عمر میں فرق کیا ہے وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے شاہ جی نے فرمایا علی جو ہے نا یہ مرید محمد ہے اور عمر جو یہ مراد محمد ہے علی مرید محمد ہیں عمر مراد, مراد, مراد محمد ہیں علی محمد کے طالب ہیں عمر میرے نبی کا مطلوب ہے عمر <تصفح> <تصفح> میرے نبی کا مطلوب ایک ہے. بات میرے دہن میں آئی میں <تصفح> اس وجہ میں میں نے بیان کی یہاں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں ہوں <تصفح> تو بڑا نلائق سا کم فیم <تصفح> <تصفح> <تصفح> جو طالب ہوتا ہے وہ آشق ہوتا ہے جو طالب ہوتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے مطلوب کون ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے محبوب کے پھر نخرے بھی اٹھانے پڑتے عاشق پیچھے پیچھے پھر دینے تے محبوب کے پیچھے دوسرے پھر دینے پھر محبوب نخرے کرتا ہے پھر محبوب اپنے عاشق سے کھل کے بات کرتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں صرف اشارہ کروں گا اور طالب علم اور علماء توجہ کر کے بات ذہن میں آ جائے تو مجھے دانت دے دیں گے مطلوب جو ہوتا ہے نا وہ محبوب کی طرح ہوتا ہے وہ نخرے کرتا ہے ناز کرتا ہے کھل کے بات کر لیتا ہے تبھی تو جب ایک جنازے پر میرے نبی آ گئے تھے صدیق کے اکبر بھی تھے عثمان ذن بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے صفے ساری درست ہو گئی تھی میرا نبی مسلح پہ آنے لگا یہ محبوب ہی تو تھا نا جس نے دامن پکڑ لیا تھا یہ محبوبوں کا کام ہوتا ہے عاشقوں کی کیا ضرورت ہے عاشق کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کا دامن پکڑے یہ محبوب ہی کا کام ہوتا ہے یا رسول اللہ کیندا جنازہ پڑھانے لگے ہو یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہو اس منافق کا رئیس المنافقین کا یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے اس کا جنازہ نہ پڑھائیے اس نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا کتنے خنجر ہماری پیٹھ میں گھوپے کتنے مشورے کیے کتنی تدبیریں کی آپ کو تھکے دینے کی شہید کرنے کی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی اس روشن خیال نے اس روشن خیال نے اس اعتدال پسندے نے، اس اعتدال پسندے نے انما مانو مسلح یہ ہے نا ان وادہ نو کے زمرے میں شامل اس نے کتنے خنجر گھوپے آپ کے پیٹھ میں نہ پڑھائیے گا نہ پڑھائیے گا نبی یہ نے فرمایا عمر میرے دامن کو چھوڑ دے میں تیرے دلائل دیکھوں کی اپنی رحمت کو دیکھوں جنازہ پڑھا لینے دے ایک روایت میں آیا جنازہ پڑھا دیا ایک روایت میں آیا بھی جنازہ نہیں پڑھایا اور جبریل قرآن لے کے اتر پڑا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب سلام کہتی ہیں اور سلام کے بعد کہتی ہیں جو عمر نے فرش پہ کہا تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا تب ہی تو نبی پاک فرماتے ہیں عمر انج لگدہ تے خدا دی زبان ہے صلی اللہ لگتا تیری زبان تے تے رب بول تیری زبان تے رب بول, تے رب بول تو زمین پہ مشرا دیتا ہے اوپر سے کیا اترنے لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر واہ عمر واہ خلیفہ سانی جس کے متعلق میں کہتا ہوں خلیفہ سانی لاسانی خلیفہ سانی لا لاسانی لا تیری زبان پہ رب بولتا ہے حضرت اب بکر جو تھے نا اگر ان کی سیرت کو دیکھیں نا ایسے محسوس ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں نبی پاک کی رضا دیکھتے تھے حالات کیا ہیں نو وہ کہتے تھے میرا نبی کس پہ راضی اور فاروق اعظم جو تھے نا وہ ہر معاملے میں دیکھتے تھے رب کی رضا کیا رب کس پہ پیرازی یہ جو رب کے ساتھ تعلق جڑا نا علماء معاف کر دیں قتیبانہ بات یہ خاص کر کے حضرت شیخ العدیز سے معذرت خائی کروں گا پھر اس بسب میں اونچا ہوا نا تو یہ تو رب کا کام تھا جو آگ کو خطاب کر کے کہتا تھا یا نارو اور اب کونی بردم و سلامہ یہ تو بس رب کی جو آگ کو خطاب کرتا تھا انسانوں میں بھی کوئی دیکھا ہے جو دریاؤں کو خطاب کرنے لگے عمر کے علاوہ کوئی اور دیکھا ہے جو مدینے کی زمین کو کہے کیوں کاپتی ہے اس کن ٹھہر جا میں نے تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا اور وہ جو ٹھہری نا تو آج تک ٹھہری یہ تو رب کا کام تھا آگ کو خطاب کرنا اور حضرت عمر دریائے نیل کو خط لکھنے گئے خطاب کرنے لگے ہیں دریائے نیل کو ختاب کرنے لگے ہیں حجر اسمد کو انی عالم و کا حجر لا تلف و لا سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں عمر میرے نبی کے مطلوب ہیں سارے صاحبہ میرے نبی کے مرید ہیں فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے باقی مرید محمد ہیں یہ مراد محمد ہے اور امیر شریعت نے کہا اور عمر کو گالیاں نکالنے والو اور عمر پہ تنقید کرنے والوں اسلام کا کھاتا کھولو ایک کھاتے والی گل تاجرہ میں چنگی وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے بھائی ہندو بھوکا ہویا ہی تے پچھلے کھاتے پھولے آئے ہندو بھوکا ہویا تھے پچھلے کھاتے پھولے پہ کس کے ذمے بکایا ہے کس کے ذمہ وہ تاجرے کھاتا بناتے ہیں کس سے کتنا لینا ہے کس کو کتنا دینا ہے کس کو ادھار دے رکھا ہے کس کا پیسہ ہمارے ذمے ہے ہمارا پیسہ کس کے ذمے امیر شریعت نے کہا اسلام کا کھاتا اگر آج بھی کھولو نا عمر کا بقایا اسلام کے نام نکلے گا عمر کا بقایا بولو یار کتنا خوبصورت جملہ ہے عمر کا بقایا کس کے نام نکلے گا عمر کے ذمے کچھ نہیں نکلے گا عمر کا بقایا نکلے گا کس کے ذمے عمر میرے نبی کی مراد بن کے آ گیا کہو عمر میرے نبی کی دار یار میں پہنچا نماز کٹہم ہو گئے ہیں کہاں نماز پڑھنی ہے او بند کمرے میں چھپ کے کیوں تیری قوم اعلانیہ بیت اللہ میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہم نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں فاروق آزم کہتا ہے خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کے دامن اسلام میں آئے نماز پھر چھپ کے پڑھی جائے نہیں یا رسول اللہ آج اسلام آج نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی آج نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی حملہ حیدری جو فریق مخالف کی کتاب ہے اس نے لکھا حضرت عمر آگے آگے ننگی تلوار کاندھے پہ پیچھے وہ چالیس آدمیوں کا کافلہ ہے جس میں نبی پانچ ہیں عمر آگے آ ہیں بیت اللہ میں داخل ہوئے سنادید قریش انتظار میں تھے محمد کا سر لائے گا تو آیا کس لیے تھا سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے, ہم ہاتھ, اس کے کے خریدار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم وہ تو انتظار میں تھے ابھی سر قلم کر کے لائے گا ابھی آ رہا ہوگا انہوں نے دیکھا عمر آگے آگے ننگی تلوار ہے چالیس آدمیوں کا کافل ہے آمنہ کا لال پیچھے چلتا چلتا سیدھا دے قریش ابو جال اور اس کی پارٹی کے پاس پہنچ کے فرمایا خطتاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کے نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں نبی پاک کو لے کے آیا ہے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ مجھے روک کے دکھائے اسلام کو خلوت سے جلوت میں لانے والا کون ہے زور سے بولو زور سے بولو اسلام کو خلوت سے جلوت میں لانے والا کون ہے اسلام کو بند کمروں سے نکال کے بیت اللہ میں لانے والا کون ہے اور لوگوں پھر ایک دفعہ منفی رنگ مجھے اختیار کرنا پڑے گا ورنہ عمر کی عظمت اجاگر نہیں ہوں گی حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں نماز بولو چھپ کے حضرت سعد مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے ابو عبیدہ مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے ہو چکی ہیں نماز چھپ کے پڑتی ہے اس نماز کو دین کو بند کمرے سے بیت اللہ کے سین میں لانے والا فاروق اعظم ہے <تصفح> پھر سب نے ہجرت کی چھپ چھپ کے خود نبی پاک نے خود نبی پاک نے, نے چھپ کے گورے سور میں تین دن چھپے رہے سب نے چھپ چھپ کے ہجرت کی رات کی تاریکیوں میں رات کے اندھیروں میں لوگوں کی نظروں میں دھول کے جھونک کے ہجرت کی تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھیے گا حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی بال بچوں کو ساتھ لیا سامان اپنا باندھا مکے کے چوراہے پہ رکھا اور مشرقین کو خطاب کیا اور مکے کے کافروں اور چودھری خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانا چاہتا ہے جس میں ہمت ہے مجھے روک کے دکھائے اسلام بھی لے کے آیا اے لانیا پنجابی جلفت بولنا لگ ہجرت بھی کی تھی وج گج کے ہجرت بھی کی تھی سب صحابہ مرید محمد ہیں عمر مراد محمد ہیں ایک دوسرا رنگ دے کے بالکل آخر میں چلا جاؤں گا رنگ دے کے پھر اس آخر کو اس سے جوڑ دوں گا ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت سارے صحابہ کو اسلام کی ضرورت اسلام کو عمر کی ضرورت فرق دیکھیے ذرا سارے صحابہ کو اسلام کی ضرورت اسلام کو بولو بولو اسلام کو عمر کی ضرورت حضرت صدیقی اکبر اڑائی سال خلافت کر چکے ہیں آخری وقت آ گیا بیمار ہو گیا سوچا اگر اس بیماری میں میرا انتقال ہو گیا تو خلافت مسئلے چ رولا پہ جائے گا بعد میں لوگ جھگڑنے لگیں گے میں زندگی چل کر جاؤں کسی کو نام درد کر دوں بیمار ہے لیتے ہوئے حضرت عثمان کو بلایا لکھو بھائی میری وسیعت آخری وسیعت میرے بعد خلیفہ انہیں لکھا میرے بعد خلیفہ گشی آ گئی بے ہوش ہو حضرت عثمان کے دل میں آیا غشی آ گئی ہے اگر اس غشی سے جان بر نہ ہوئے وسیعت تے رہ جانی ہے ادھوری تیرولہ انی پہ جانا حضرت عثمان نے لکھا عمر ہوں گے یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے ابو بکر دنال عمر <Groan> میرے دو وزیر آسمانوں میں دو وزیر زمین پہ ہیں ابو بکر عمر تھا کہ نہیں دونوں کے کاندوں پہ ہاتھ رکھا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے <groan> اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے ابو بکر کے بعد دوسرا نام آتا تھا صحابہ میں تو کس کا حضرت عثمان نے کہا عمر ہوں گے افاقہ ہوا آنکھ کھول کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے حضرت ابوبکر بکر کہتے ہیں عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی ادھر کیا مطلب مطلب یہ ہے مملکت کو چلانے کی جتنی صلاحیتیں بندے میں ہونی چاہیے ابو بکر سمجھتے تھے کہ یہ ساری صلاحیتیں عثمان میں موجود ہیں تبھی ہی یہ جملے کہیں کہ تم میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں مملکت اور خلافت کو چلانے کی تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی دراوج طالب علموں اور پڑھے لکھے طبقے کے لوگ یہ بات جو اب میں بیان کرنے ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی شاید ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی حضرت عمر کو بلالی. عمر کو بلاؤ آگے دیکھو میں نے وسیعت لکھ دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ تم ہوگے مملکت اسلامیہ کے حکمران سربراہ امیر المومنی تم ہوگے حضرت تمہارا گوا کے آ گیا جی بسم اللہ جی سبحان اللہ نہ الیکشن لڑنا نہ ووٹ منگنے نہ محنت کرنی یہ تو خلافت جھولی ہی گئی ہے نہ میں طلب کی تھی نہ منگی نہ میری محنت نہ پیسہ نہ الیکشن نہ جمہوریت کمال ہے جی یہ میرا حق بنتا تھا مجھے مل گئی ہے نہیں میں تجھے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں حضرت عمر ایک لمحہ ذائق کیے بغیر کہتے ہیں لئی سلی بہاجا لئی سلی بہاجا من اس دی ضرورت نہیں من اس دی نہیں. ضرورت نہیں کسی اور کو بنا دیں اللہ اسے لوگ جھولی چپ کے پیچھے پھر دینے دے, دے جا سکیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا بوٹالا یہ ہے نا صحابہ جن کا تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے کیسی <Suchuss directamente> صفائیاں کی دل سے کورچا دنیا کی محبت کو خورد کے رکھ دیا میرے نبی نے لئی سلی بہا ہاجا تو جملہ بڑا قیمتی لئی علی بہا ہاجا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں ولا کم بہا ال کہا جا وہ کہتے ہیں لئی علی بہا ہاجا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ابو بکر کہتے ہیں ولا کم بہا الئی کہا جا آل عمر میری مجبوری وویک میں جانا تن خلافت کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میری مجبوری دے خلافت کو عمر کی ضرورت ہے ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے بولو ملاؤ دونوں دونوں چیزوں کو ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر کی عمر کی ضرورت ہے خلافت کو خلافت کو عمر کی ضرورت ہے ابو عمر میں تین خلافت دے کے نہیں جا رہا میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں علامہ آلوسی نے المعانی میں لکھا تین آدمی بڑے کیافہ شناس ہوئے بڑے سمجھدار دانا جنہوں نے دوسرے بندے کو پرکھا پہلا کیافا شناس بنتے شعیب جس نے موسا کو پرکھا ایک ہی ملاقات ایک ہی ملاقات بابا نوکر تے رکھنا نا تو تخنا بے ملازم رکھنا تے ملازم دو چفت ہونیاں چاہیے طاقت والا ہومانتدار تے بابا اس میں دونوں صرف ہیں طاقت تو ہم نے اس دن دیکھی تھی جب اس نے اکیلا ڈول باہر نکالا تھا امانت میں نے آج دیکھی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے میرے پیچھے پیچھے چلتی آ میری نگاہ تیرے کپڑوں پہ بھی نہیں پڑے اور یہ جو بنت شعیب چلتی ہوئی آئی تھی قرآن اس کو ذکر کرتے ہیں تمشی الستے اوئے میرا تھن والو لڑکیوں کو سڑکوں پہ دوڑانے والو لڑکیاں نکچھے پوا کے نسان لےو انتہا ہو گئے ظلم عورت کیا ہوتی ہے آو تمہیں بتاؤں عورت بنت شعیب ہے اللہ تمشی الستے تمشی الستے شیخ القرآن نے مانا کیا اللہ اللہ اللہ اللہ ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں میں کسی نے شرم کے گھنگرو باندھے ہوں بندیالوی میں نہ کرتا ہے اس تمشی الستے اتنے شرم سے حیا سے چل رہی تھی معلوم ہوتا ہے حیا سڑک بن گئی ہیں اور اس تمشی الستے حیا سڑک بن گئی ہے اس پر بنت شعیب چلنے لگی یہ ہے عورت بل مولا علماء کرام مستورات کا کیا میں نے پھر سوچ لو یار مستورات کا کیا مین ہے لفظی معنی نا سطر سے ستر مستورات کیا مین چھپی ہوئی اے یہ پھر دیاں نے اے مستورات نے کہ مخشوفات نے یہ مستورات ہے یہ تو مخصوفات ہے مستورات تھی فاطمہ تو زہرا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا میرے میت جسم پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے ایک ملازمت تھی باندی اس نے کہا بی, بی ہمارے ہاں جب عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں ایک بڑے اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں تو میں بتاؤں كیا ہاں بتاؤ تو کہنے لگی ہمارے ہاں جب عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو چاروں جو چارپائی کے پائے ہوتے ہیں اس پہ ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کے کانے یا لکڑیاں ٹانگ دیتے ہیں اوپر والی چادر اس کے اوپر ڈالتے ہیں جسم کے ساتھ چادر ٹچ ہی نہیں ہوتی بہر والی چادر جسم کے ساتھ لگتی ہی نہیں فاطمہ تو کہتی ہیں میری چارپائی کو بھی اسی طرح اٹھانا ایک صحابی بیٹا شہید ہو گیا اکلوتا بیٹا ہے شہادت کی خبر ملی تحقیق کے حال کے لیے مسجد نبوی میں آئی پردہ کیا ہوا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا میرے سر کی چھ توڑ گئی ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا پوچھنے کے لیے آئی پردہ کیے ہوئے دور سے آواز آئی اس عورت کو دیکھو بھائی بیٹے کا صدمہ ہے اس نو پردے دی پی ہوئی پردہ کر کے آ رہی ہے تو وہ میرے نبی کی صحابیا کہتی ہے بیٹا گم کیا ہے بیٹا گم کیا ہے. گم دی نہیں. دی جو سڑکوں پہ کچھ پہن کے بھاگے نا وہ عورتیں نہیں ہوتی دی دی پتہ نہیں کہہی ہے <laughs> خدا کی قسم آپ نے اخبارات میں پڑھا جس دن لاہور میں اے, ان کی لڑکیوں اور لڑکوں کی تھن ریس ہوئی دوسرے دن کراچی کوتیاں ریسے گدیاں کوتیاں پتہ نہیں کس بندے کرائی تو کوتیاں کی جلدی ریس ہوئی نا تو اوپر فوٹو اخبار وال نے کوتوں کے بھاگنے کا دیا تلو ان بجن دیا ऊपर تھلے بڑا اس نے منظر پیش کیا اوپر گدیاں بھاگ رہی ہیں نیچے یہ بھاگ رہی نیچے اس نے ایک عبارت لکھی بڑی خوبصورت جو لاہور میں ہوئی اور کراچی میں ہوئی دونوں ریسوں میں صرف ایک معمولی سفر تھا جو کراچی کے ریس میں بھاگی وہ مکمل برہنا تھی اور جو لاہور میں بھاگی وہ نیم برہنا تھی جو لاہور میں بھاگی وہ نیم برہنا تھی اور جو کراچی میں بھاگی وہ کیا تھی مکمل برہنا تھی ایک کیافہ شناس بن سے شعیب ہے جس نے پہلی نظر میں حضرت موسا کو پہچانا حضرت موسا کو پہچانا علامہ علوسی کہتے ہیں دوسرا کیافہ شناس عزیز مصر ہے جس نے بازار میں یوسف کو خریدا بس گھر تک لے آیا اور بیوی بی کو کہنے لگا عزت کے ساتھ رکھ ینفانا او نتھے ولدا ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اس دے متھے تم بڑیاںسمتیاں لکیرا فٹ رہی اس نے یوسف کو پہچان لیا علامہ علوسی کہتے ہیں پہلی کیافہ شناس بنتے شعیب تھی جس نے موسا کو پہچانا دوسرا کیافہ شناس عزیز مصر تھا جس نے حضرت یوسف کو پہچانا تیسرا کیافہ شناس صدیق اکبر تھا جس نے عمر فاروق کو پہچانا اور خلافت ان کے کیا کر دی حوالے کر دی خلافت ان کے حوالے کر دی میں جانتا ہوں تجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میری مجبوری بھی دیکھ خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے فریقین کی کتابوں میں آیا حوالے کا ذمہ دار ہوں آج بھی کل بھی انشاءاللہ فریقین کی کتابوں میں آیا حضرت عمر نے نصیت لکھ لی حضرت نے نصیحت لکھ لی لفافے پہ مہر لگائی مہر بند کر دیا سیل کر دیا اور صحابہ کو جمع کیا بالکونی میں آئے اور وہ لفافہ لہرایا جو سیل تھا سر بور تھا اور صحابہ سے کہا جس بندے کا نام میں نے اس لفافے میں اپنے بات بطور خلیفہ لکھ دیا ہے کیا تمہیں منظور ہے کیا تم مانتے ہو جس کا بھی میں نے نام لکھ دیا ہے صحابہ منظوری کا اعلان کرتے ہیں پیچھے سے ایک آواز آئی لا نہیں منظور نئی منظور لوگوں نے گرد نے موڑ کے دیکھا تو نہیں کہنے والے حضرت علی تھے نہیں کہنے والے حضرت علی تھے حضرت ابو بکر نے کہا حیدر کرار تمہیں کیا منظور ہے حضرت علی نے فرمایا لا نرزا اللہ بے عمر اگر عمر کے سوا کسی کا نام ہے تو نہیں منظور ہے منظور ہے تو صرف عمر کا نام منظور ہے کا نام منظور ہے تو صرف عمر کا نام منظور ہے سب کو اسلام کی ضرورت اسلام کو عمر کی ضرورت سب کو خلافت کی ضرورت خلافت کو عمر کی ضرورت سب صحابہ مرید محمد ہیں عمر مراد محمد ہیں سب صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں عمر میرے نبی کے مطلوب ہیں صرف ایک وصف پیش کرنے لگا ہوں ایشا توحید سے تعلق ہے توحید بیان نہ کریے تو روٹی حضم نہیں ہوں دی. پھر ہو جائے گی اگر توحید بیان نہیں کریں گے نمک حرامی ہو جائے گی فاروق آزم کی ایک وصف صحابہ کی جماعت میں ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے کہ حضرت عمر کی دور رس نگاہ حضرت عمر کی دور رس نگاہ اتنی تھی کہ شرک کی جس چنگاری نے شرک کی جس چنگاری نے آگے جا کے آگ کی شکل اختیار کرنی ہوتی تھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو حضرت عمر اس چنگاری میں دیکھا کرتے تھے انہیں وہ آگ اس چنگاری میں نظر آتی تھی اور اس چنگاری کو بجھا دیتے تھے وہ شرک کی چنگاری جس نے آگے جا کے کیا بننا ہے جس نے آگے جا کے بن جانا تھا آگ فاروق اعظم نے اس کو چنگاری میں دیکھا مولاب الکلام آزاد کا جملہ یوں ہی ذہن میں آ گیا مجھے ان سے محبت ہے جملہ ذہن میں آ حضرت مولانا ابوال کلام آزاد نے فرمایا تم بارش کو اس وقت دیکھتے ہو جب زمین پہ آن پڑتی ہے اور ابوال کلام آزاد بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا آتی ہے ابل کلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا آدی ہے بندہ وہی سمجھدار ہوں جب بدلہ بچ بارش نو دیکھے حضرت عمر اس چنگاری کو اسی جگہ پہ بجھا دیا کرتے تھے بڑے ہلساس تھے توحید کے معاملے میں اور شرک کی تردید میں احرام باندھا ہوئے ہے نو مسلم ساتھ ہیں حجر عصوت کو بوسا دے کے تب شروع کرنا ہے بوسا دینے لگے ذہن میں خیال آیا یہ نئے مسلمان ہونے والے لوگ کہیں گے سن کے چمن تو منع کر دینے آپ چمن لگ گیا ہمیں ان کے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہیں خود اس کے سامنے جھکن لگا کتا ان کے عقیدے خراب نہ ہو جان فاروق اعظم دو قدم پیچھے ہٹا حجر اسود کو خطاب کر کے کہتا ہے انی عالم ان کا حجرن لا تنفو ولا تجرو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے نہ نفع تیرے اختیار میں نہ نقصان تیرے اختیار میں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا تو عید کے معاملے میں کتنا حساس ہے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی نے چودہ سو صحابہ سے بیعت لی بیس کی نیڑے بھی ایک آستھان ہے یہ کیوں متبرک ہو گیا بزرگ اتنے بیٹھے سن بزرگ اتنے یہ سخی جگہ متبرک ہو گئی جگہ متبرک ہو گئی کیا کرتے پھر گھڑا پانی کا لے کے جاؤ بڑے شرارتی نے اتنے پانی نہیں لبدا تے کون تھلے آ کے لے وے ان کے انہیں زمین یہ منتا من گھرے پہنچا وہ خوشاب میں بادشاہ دربار ہے خوشاب کا دربار انہوں نے کہا ہے بھائی منت مانی کرو میرا فلاح کام ہو گیا میٹھے پانی دے چار کھڑے دے دربار دے سے گا میرے بیٹا ہو گیا اٹھ گھلے دے دربار دے پھرا گا وجہ کیا ہے خوشاب کا پانی کڑوا ہے انہوں نے میٹھا پانی لیا پہ انہیں آنا بے وقوفہ دِمے لاؤ یہ ڈو ڈو کے سات پہنچا مشرق کا علاج ہے مشرق کا وہ ایک سجدہ جسے ترا سمجھتا ہے <سؤال> وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ نے فرمایا میرا در چھ آئی یہ تین گھوڑیاں کھوتیاں دے اگے نہ جکاوا میری بھی رب ناک پو جانور ایپٹا باد میں کھوتا پیر نہیں ہے نہیں شیخر قرآن شیخ اللہ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے میں اس کے قریب سے گزرا تو مولانا شفیق الرحمان صاحب کا بادل مجھے بتانا لگے استاد جی کھوتا دفن ہے لوگ پوجا کر دے جے جنڈے جاوا کھوتیا تیرے نام سے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں چوم کے اتنے کھوتا دفن جی تو کھوتے دا مرید اتنے بس پیچھے بیٹھا سی آخیا ادب نال اے آم کھوتا نہیں ادب نہ لو کھوتا دفا نے یہ آم کھوتا نہیں شیخ القران فرمایا پانچ سو دانے دی تسبیح لے کے صبح کے ٹائم لے کے شام تک کھوتے دیاں تاریفا کر ہے تے کھوتا ہے تو کیا ہمارے بندیال میں ایک جائل بندے ہوتے نا ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا کھوتا نام یہ بالکل سچی بات ایک دا نام سوٹا دوتا کیسے خوبصورت خوبصورت نام رکھتے ہیں لوگ میرے دادا جی کا زمانہ تھا کھوتے دی جڑی بیٹی ہے نا دھی اس دی شادی ہو دادی اور نکاح پڑھانے واسطے بھی ایجاب قبول کروانا ہوتا ہے ہجاب میں لڑکی کا بھی نام لینا ہوتا ہے لڑکی کے تو اب یہ کھوتا نال بیٹھا بیٹھا اور یہ نکاح پڑھانے لگی ہماری میاں والی کے زبان میں کھوتے کو کہتے ہیں کھرکا کھوتے نکلکا میاں والی کی بولی یہ سرائکی میں کھر کا دادو کیا فلانی لڑکی کھرکے دیسا کہ نہیں استاد جی کھوتا جی دادو پھر پڑیا فلانی لڑکی کھرکے دی دھی کہ نہیں استاد جی کھر نہیں جی کھوتا دادو نے پہلے من سمجھا بھی کھوتے تھے کھرکے فرق کے گھوڑے پجوائے کھوتے پجوائے پتھر پجوائے کپڑے پجوائے جھنڈیاں پجوائیاں مٹی پجوائی مٹی چٹوائی علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے زندہ پیر پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا آج میں یہ بیان کر کے بہت خوش ہوں اس لیے خوش ہوں کہ میرے شیخ القرآن کہتے تھے جس جگہ سے جاؤ نا جڑا بزرگ پوجیدا پہ آنا اس دا نام لے کے آخو بھائی اس پلے کھ نے یہاں سے گزرا ایک تیر گزرا وہ آستانہ بن گیا جگہ متبرک ہو گئی اور لوگوں جس درخت کا ذکر میں کرنے لگا ہوں اس درخت کے نیچے زندہ پیر نہیں بیٹھا تھا اس درخت کے نیچے کائنات کا پیر بیٹھا تھا <تصفح> امام الانبیاء اس کے نیچے صدیق اکبر اس کے نیچے فاروق اعظم اس کے نیچے اس حیدر, حیدر قرار اس کے نیچے تلا زبیر اس کے نیچے میں نے رات واکنٹ میں کہا ساری دھرتی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں ساری دھرتی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں صحابہ کے بعد آنے والے تابعین تبا تابعین مجتحدین مفسرین محدثین فکہا شہدا علماء عطکیاں شب زندہ دار تحجد گزار نیک اولیاء اللہ مفسر محدث سارے اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں صحابہ دے پیرے تلوے نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتے صحابہ تو صحابہ ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں اس درخت کے نیچے کون بیٹھے تھے اور سے بولو چودہ سو صحابہ, صحابہ, صحابہ اس درخت کے نیچے میرا نبی بیٹھا چودہ سو صحابہ بیٹھے میرے نبی نے درخت سے ٹیک لگایا قرآن نے اس درخت کا ذکر قرآن میں رب نے کیا لقد رضی اللہ انل مومنی اس یوبا کا تحت شجارا اس کا نام ہو گیا شجرت ال اس بیعت کا نام ہو گیا بیعت رضوان اور صحابہ کا نام ہو گیا اصحاب ال رضوان درخت شجرت ال بیٹھنے والے اصحاب ال اور بیعت کا نام بیعت رضوان بیٹھے چودہ سو صحابہ اس کے نیچے میرے نبی نے ٹیک لگایا دست ذکر قرآن میں آیا حضرت عمر وہاں سے گزرے دیکھا لوگ بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ کے اس درخت کے نیچے نفل پڑ رہے ہیں اس درخت کے نیچے نفل پ... کیا ہے بھائی یہ بھاگ بھاگ کے وہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہیں تو نہیں جانتے کہ کیا بات ہے یہ وہی درخت ہے نا لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہیں جس کے نیچے نبی پاک بیٹھے صحابہ بیٹھے ٹیک لگایا یہ متبرک ہو گئے ہیں اس لیے بھاگ بھاگ کے نفل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں حضرت عمر نے فوجیوں کو بلایا حملے کو بلایا کدالے لے لو کدالے لے لو اور اس درخت کو جر سے اخاڑ کے باہر پھینک دو آ یہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں کل اس کو چومیں گے چھلکے اتاریں گے اس پر ارضیاں لکھ لکھ کے باندھیں گے اس کو چومیں گے اس کے سجبے کریں گے یہ پاکستانی کبرادی بٹی نہیں چھڑ دی اس درخت میں چھڑنا نے اس درخت کو ان لوگوں نے چھوڑنا تھا نہیں چھوڑنا تھا حضرت عمر نے درخت کو بولو حضرت عمر نے درخت کو اٹھا مسند ڈارمی حضرت عمر نے درخت کو اخاڑ دیا ہمت ہے عمر کو وہابی کہہ کے دکھا سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنکھ کے ویخ عمر نو وہ بھی تیری خوش جائے رقابی آگ کے ویک عمر نو وہابی تے تیری خس جائے رتابی خدا کی قسم آج کوئی بندہ یہ کام کرتا دو سو سی لگی ہونی دہشت گردی دفعہ توہین رسول کی ہے نے رسالت کی ہے حضرت عمر نے شرک کی اس چنگاری میں جو آگے جا کے بننے والی آگ تھی فاروق اعظم نے اس آگ کو کس میں دیکھا گولو بولو اس آن کو کس میں دیکھا گل میں دیکھا اللہ تعالی ہمیں کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلات والسلام علی سید الانبیاء والرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الاخره حسنہ وقنا عذاب النار اللهم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث ب اس مدرسے کے لیے مسجد کے لیے دعا کیجیے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے آمی. اہل حق کے جتنے مدارس ہیں ان پر بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے اسلام آباد میں جامعہ حفصل البنات پہ لال مسجد پہ جامعہ فریدیہ پہ بہت مشکل کی گھڑیاں ہیں لوگوں کی بچیاں ڈنڈے تھام کے میدان میں آ چکی ہیں اور گھر والوں سے وہ بچیاں اس بات کی اجازت لے چکی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں یا اللہ اس کڑے وقت میں مشکل کی ہن کھڑیوں میں غیب سے مدد کر یا اللہ تو غیب سے مدد کر اللہ منصور السلام اول مسلمین اللہ دل اسلام اول مسلمین اللہ منصور ال اسلام اول مسلمین بسلطان العادل بسلطان العادل بال العادل بالحکم العادل بال امیر العدل اللہ منصر من خزل ادین محمد صلی اللہ وجال اللہ مخضول محمد صلی اللہ علیہ اللہ آدا السلام اللہ آدا دین اللہ آدا السلام اللهم اهلك اعداد دين كما اهلكت آدم و ثمود كما اهلكت فرعون و نمرود كما اهلكت حامان و شداد اللهم اهلك اليهود و الحنود اللهم اهلك اليهود و الحنود اللهم اهلك النصارى و المشركين اللهم اهلك الكفرة الفجرا اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہم باسک اللذی لا تردہو ان القوم الظالمین اللہم منصرنا علی القوم الظالمین اللہم منصرنا علی القوم القافرین یا لو محسرون بچیاں باپرد بچیاں باہیا بچیاں مجبوری کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے ہیں میرے اللہ کوئی غیب سے مدد فرما اس مسئلے کو حل فرما دے یا اللہ ان مدارس کو اور مساجد کو قیامت کی صبحوں تک قائم رکھ اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے میرے اللہ یا اللہ مساجد اور مدارس کے دشمنوں کے ازائم خاک میں ملا دے میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ میرے اللہ لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے یا اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے تو ابھی تک ہم سے ناراض ہے کہ مسلسل ہمیں شکستوں کا سامنے ہے پستیوں کا سامنا ہے کفر چھا کے آ رہا ہے میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ ہم تو سے تیری رضا چاہتے ہیں یا اللہ تیرے غزب سے پناہ طلب کرتے ہیں یا اللہ تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں یا اللہ تو غیب سے ہماری مدد فرما یا اللہ تو غیب سے ہماری مدد فرما یا اللہ ان مشکل کی گھڑیوں کو آسانی کی گھڑیوں میں بدل دے یا اللہ ان عسر کی گھڑیوں کو یسر کی گھڑیوں میں بدل دے یا اللہ ان رنج اور غم کی گھڑیوں کو خوشیوں کی گھڑیوں میں بدل دے یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما رحم فرما فضل فرما رحمت فرما حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بھی مار رہتے ہیں ان کے لیے بھی باقی جتنے علماء ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو صحت کام عطا فرما دے ان کا سایہ ہم پرتا دیر اللہ قائم رکھے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمدی اجمائی